ونستغفرهم ونزلوا له ما تركوا ونعوذ لله من شرورنا نسنا وفي السجن آب عمالنا من يهد إلاه كام لنا ومن يذلع فنرحادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده وسهوده يا أيها الذين أروا نتقوا الله حق تقريبا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 يا ايها الذين امروا القطهوا وقولوا فرونا شديدا يسرحنكم اعمالكم ولا اغفلنكم ذنوبكم ومن يملك الله ورسوله فقد قاد فوضا عظيما اما بعد كتاب الله واقرينا هذه الولي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العور مهلكاتها میں نے ایک آیت پڑھی ہے اللہ رب العادمین نے ہمارے اوپر بہت سارے نعامات اور بہت سارے فضل کرم کیے ہیں بڑے انعامات میں سے ایک بہت بڑا بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فقر یہ ہمرے اور آپ کے جسمانی آگاہ ہیں اللہ رب نے ہاتھ دیا پیر دیا دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی سوچنے کے لیے سننے کے لیے کان دیا بات کرنے کے لیے منہ اور دبا دیا یہ بہت بڑی بڑی گھری نعمت ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو کبھی اس انسان کو دیکھو جس کو اللہ نے محروب کر دیا ہے ہاتھ سے رو دیا کسی کو نامینا بنایا کتنی بڑی نعمت سے محروب ہوتا ہے میرے بھائیوں کسی نے رب الادی فرمائی ہے یہ جو نعمتیں میں نے دی ہیں آپ براد جانتے اللہ تعالیٰ نے بڑے تاخیر کے ساتھ روایا ہے یوم نہیں میرے بندو قیامت کے تم سے ہم اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے لیکن ہمیں ہری یاد امام ابوجا اپنی کرتے ہیں قیامت کے نئی رہا کہ قیامت کے دن ایک انسان کے تین بڑے بڑے تفاتل کھولے جائیں گے ایک دیمان میں نیکیاں بندے کی ہوگی دوسرے دیوان میں انسان کی برائیاں ہوں گی اور تیسرے کلاس میں اللہ تعالی نے جو نعمتیں بندے کو دیا ہے وہ نعمتیں لکھی ہوں گی ساری اللہ ہم تو نہیں یاد کر سکتے لیکن دینے والے نے سب کو جان کر رکھا ہے اور اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں سب اللہ تعالیٰ کہ موجود ہے تو تیس دیوار کے میدان اس کے سامنے لائے جائیں گے ایک دیوان ایک فائل ہوگی جس میں سمجھے لیبیاں ہوگی دوسری فائل اور دوسرا دیوان ہوگا جسے بچے کے گناہ ہوں گے اور تیسرا دیوان جو ہوگا تیسری فائل اس میں انسان پر جو اللہ نے اپنی نعمتیں کیا ہے اور نعمتوں کو لکھا گیا ہوگا جب کا سامنے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ تیزی نیتیاں ہیں اور یہ تیری بدائیاں ہیں اور ہم ہمیں جو تمہیں اور فائل میں نعمتوں کو لکھا گیا ہے لیکن یاد رکھ آج سب سے پہلے اپنی ہم نعمتوں کی قیمت دوسری وسط میں ہی اللہ تعالیٰ سے مرحلہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گی کیا انسان ہے نعمتوں کی, کی کیا قیمت ادا کر سکتا ہے آپ اضاطہ تو مہی سب سے چھوٹی نعمت جو ہوگی سب سے ادب درجے کی جو نعمت ہوگی سزا تارہ حکم دیں گے اس نعمت کو خودی اے میری نعمت اس بندے کو بندے میں ہے جتنا تم کو ایم جائے اس کی نیکیوں سے اپنی قیمت کو وصول کر لو آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہاں پیسے کے ساتھ قیمت نہیں ادا کی جائے گی وہاں سارا نیکیوں کے بغیر حکم کا ہوگا اللہ جب حکم دیں گے تو سبزہ درجے کی نعمت وہ قیمتیں وصولنا شروع کر دے گی یہاں تک کہ بندے زندگی ہر کے سارے نئے سامان خط ایک بھی انسان کی بات کی نہ رہی بندہ پریشان اللہ تعالیٰ اس نے پوچھ رہے تو کیا تھی پوری پیش کی قیمت وصول کریا وہ کہتے اللہ تعالیٰ نہ اس نے مجھے جتنا استعمال کیا ہے میں نے اپنی پوری قیمت نہیں وصول کری ہے اب بندہ بڑے پریشان ہوا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و جوش میں آئی اور ہم نے تمہاری تمہارے سارے گنا کر دیا اور تمہاری نیٹو کو ہم نے لوٹا دیا اور جو ہم نے نعمت تم کو دیا تھا اور جتنی نعمتیں تم نے استعمال کیا تھا آج ساری نیمتوں تجھے اس کے بعد انسان جان رہی تھی میرے بھائی اللہ تعالی کے سامنے قیامت کے دن نعمتوں کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے آیا دن کے لئے ضرور بھی ضرور تم سے ہر نعمت کے مطابق پوچھا جائے گا کہ اس کو ان نے کہاں کیا ہے انہی انعامات سے كل عنہو اے بندو یہ تمہارے کان وسا یہ تمہارے آم و یہ تمہارا سارے یہ تین آنا درجے اتنا سبڑا وا وا یہ تمہارا سر اتنا سب تمہارا کان اور یہ تمہاری آم اور یہ تمہارا دن پوجاری کا کام ہو مشکولا کہ آپ کے دن میں سے ہر ایک کے متعلق ہم سوال کریں گے کہ ان کا اس تہوار نے کہاں کیا ہے یہ کام اسے سوال کیا جائے نے قرآن کیا سنا ہے وابستی کتنے سنا ہے بیچ کی باتیں نے سنی اور اس نے قیبت اور سگلے شکایت کتنی سنی کرتا خبر کیا, کیا ہے میرے کام سے قرآن سنا یا گانے والی لڑکیوں کی جانے کتنا سنا ہے بتا کسان سے پہلے کتنا چنا بل بخر تم نے کیا سنا میں یہ خراب گانے سننے کے لیے تمہیں کام کیا تھا اور قرآن تم نے سنا ذرا قرآن لگے تو نہیں بھائی ہے اسے مزہ نہیں آتا اور گانا سنے تو گاڑی پر بیٹھتے ہی کیسے بھلتا ہے یہ مسلمان کامت کے دن جواب دینا پڑے گا یہ کام پورے کس کہاں استعمال کیا ہے اگر کرا لمبی ہو گئی خطبہ بڑا ہو گیا تو جا کے لانے پڑھ جائیں اور اگر کہیں گے ختم ہو جائے گا تو دوسری دنیا پیا جائے کہاں تیرے کہاں کیڑے کام اس نقصان یہ اگر اللہ تعال چین میں تب پتا چلے گا ویکی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں کی سانس کو اللہ تعالیٰ کی رضا برداری کی چینوں میں استعمال کرو حرام آپ میں استعمال کرو یہ آپ نے کہا استعمال کیا ہے اس واہ کو دیکھ کر کے اس زمین کو دیکھ کر کے یہ پہاڑوں کو دیکھ کر کے یہ بڑی بڑی جو توحید کی نشانی علامتیں ہیں کو دیکھ کر کے تم نے کتنی عبرت و نصیحت حاصل کی ہے اور ہم نے پرمانوں پر کبھی امت پر ہم نے کبھی چندرا دیکھ دیکھا ہے کبھی طوفان ہے کبھی آسمان سے بارش ہوئی ہے کبھی اوپر کے کر کے درجے سب ہمارے اوپر سے آئے گئے اور کبھی کی بارش ہوئی ہے تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے کتنا عمر و نصیحت حاصل کیا کسی طرح کے ٹی وی دیکھتے رہتے ان کی عورتوں کو دیکھتے تھے کی مطالعہ کیا تفصیلیں کتنا پڑھی کا کتنا مطالعہ کیا اور کن کتابوں کو کتنا دیکھا ہے سب کا حصہ بنا کر کے میرے سامنے تھی سرا ورثر اور یہ دل اس لیے دورے کیا رکھا ہے دل کے مطابق یہاں میرے سے پوچھا جائے گا اس لیے اللہ کی محبت تھی نبی کی محبت تھی دیر کی محبت تھی شریعت کی محبت تھی سنت کی محبت تھی یا فلی کی چاروں کی محبت تھی جس کی محبت تھی دل میں وہی میری و نماز سے ظاہر تھا بتا تیری ابو سطح کی تھی تیرا نواز سابی ہونے والی اس کا تھا اور تیرا رسول کا تھا کہ تیرا ہلیا ای کر کے چھوڑ یہ دو پیر والے جانور حرام ہوا تھا اس دس کی محبت کی بتا نبی محبت تھی کی محبت تھی محبت تھی شہابات کی محبت تھی ابوبر کی محبت تھی عمر کی محبت تھی بن کی کی محبت, تھی، کی کی محبت تھی، کی تیرے اندر والے اور یادگار انسانوں کی محبت تھی بتا دے کی محبت تھی کل ڈولا کسان ارحو مسورا یہ کا مار ہے کل ڈوگلا کسان ارحو مسورا تمام چیزوں کے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اچھے پر استعمال کرنے کی توفیق اور جو الحمدین اور یہ آزادی ہیں ان میں سب سے اہم خود ہے آپ کے امر جو سمان ہے اس کی بڑی حفاظت ہونی چاہیے الرحمان الرحمان اور رحمان قرآن حرکت اللہ مح بیان بات کر کے لڑی کا سپرا یہ زبان اگر آج کوئی زمان کاٹ کے سدھاری یا یہ زمان تھوڑی سے جائے یا زمان تھوڑی سے موٹی ہو جائے تو پھر دیکھے کسی کھانے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور ایک سمنا بھی صحیح طرح سے الا نہیں کر سکتا ہے اللہ محل بیان اب بڑا رحم والا ہے جس نے پیدا کرنے کے بعد اللہ تم نے تمہیں بات کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے اور یہ بات دینے کے بعد اللہ نے یہ بھی اعلان کیا مافول اللہ عقیم الحصیب یاد رکھو مافظ اللہ عقیم رسیم انسان کے پوتے تو بات بکلتی ہے چاہے اس کو خیال ہو یا نہ خیال ہو اللہ رقیم رشی آپ کے زمان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے زمان سے نکلے ہوئے اللہ تعالیٰ تو فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے فرمایا مَا إلاً رقیم رشید ایک بات ہی انسان اگر اپنے منہ سے نکالتا ہے ہمارے یہاں کے لیے نکار کر لیتی ہیں اور قیامت کی طرف ان سے ہمیں پیش کر دیا جائے گا اپنی زما کی حفاظت کرو اسی لیے کبھی ارسو سامنے آپ ہوتے ہیں اے آدما یہ آدم کی عنان یہ آدم کا بیٹا اور یہ آدم کی بیٹیاں ہرا اصبہ ابن و اگر صبح سے شام تک اگر صحیح رہے, رہے گی تو ہم سب کے سے رہیں گے اور اگر نہیں ہو گئی تو ہم سب برباد ہو جائیں گے شام صبح ہوتے ہی سب سے پہلے جتنے کے سارے آنا اس زمان کے سر سے پناہ مانگتے ہیں اے و و اے اللہ کے ہفتے تو سیدھی رہنا تو کسی کو گالی دے کر کے اندر گھس جائے گی مت کر کے اندر گھس جائے گی کسی کو برا بنا کر کے اندر گھس جائے گی جھگڑے سے بجے سے جدا ہوں گے اور سر کہتا ہم کوڑے جائیں گے آپ جائیں گی ہاتھ توڑے جائیں گے گرتا ہمیں کچھ کرے گی اور ساری پیاد اور اقتدار دے دری ہوگی اس لیے جمع کے سب سے کہا کا میں سو آپ نے ساتھ بنایا ہوتے ہی جس کے سارے آلہ زمان کے سب سے فراہم آتے ہیں میرے بھائیوں سے دعا کرو کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے زبان نہیں فرمائے یہ زمان اللہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے اور آج دنیا میں اسراہ کی اور جنت اور چہنم کا فیصلہ کے زمان دے رکھا ہے بڑی حدیث طویل ہے حد مارک میں جبل کاران ہو نے مسئلہ بڑے سوالات کیے بہت سارے سوالات تھے یاد آپ مجھے وہ امر بتائی جو دن بھی لاسٹ کرائے وہ امر بتائے جس سے ہم جہاں جائیں نام روتے رماد حجاتے آمال کا تذکرہ یہاں رپول نے کیا پھر آخر میں آپ نے سمایا اے سن لیا ایمان بھی ادی بھی دے بھی نماز بھی بھی جہاد بھی سب تجھے سن لیا بنایا رسول آپ کے ساتھ میں روکے ملا کداری کا کل ارے وہ آج کیا بتاؤں یہ تیرا ایمان تجھے پاٹک پہنچائے ہے یہ تیری نماز آ کر تجھ نے کب کامیاب بنائے گی اور یہ سب تیرے کام آئے گے ادا کا آپ ضرور بتائیں ایمان ہمارا کب کام آیا نمار ہماری کب کام آئے گی سب آجم ہو جائے گی اور یہ ہماری تجاری سبھی آدمی ہمیں کام آئے بھی آخری بات ہمارا سن لو ہر وقت زمان مبارک نہیں بنی اور اگر تو چاہتا ہے کہ حج کے مہمان میں یہ تیرا ایمان تجھے کام آئے تیری اللہ ہم تیرے نام آئے خود پا رہے کرے کار اپنی سماج کی عبادت کرو گے سبھی کے ساری ان تمہارے کام آئے گی اور اگر تم نے سماج عبادت نہ کیا یہ کوئی عبادت کوئی ہم نہیں آئے گا آپ کیا فرما رہے ہیں آئندہ نبت کرنے کیا ہماری زماج کی جو باتیں نکلتی ہیں ان پر اتنا بڑا مواد نہ لگے آن آن تم نے آر، آر، تم نے زبان کو کیا سمجھا ہے کس زمانے ہے قیامت کے دن ہر چلے بعد میں اکثر لوگوں کو اپنے مک نام کر کے اور جہاں پکڑ کر کے تنظیم کے چہن سے ڈالا جائے گا وجہ یہ کس ان کی زمان ہو میرے بھائی زبان کی حفاظت کرو اچھی چیزوں کے استعمال کرو کان کی حفاظت کرو آنکھ کی حفاظت کرو اور حفاظت کرو اللہ تعالیٰ الحمد اللہ اللہ اندر آپ قوموں سے لوگوں سے اچھی بات کیا کرو آپ کی زبان سے اگر اچھی بات اچھی بات مطلب سچائی کی بات ہو امانا کی بات ہو بولی کی بات ہو ہیمت جملی سے پر نہ کریں میرے بھائی اگر اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ ہمیشہ زبان میں اچھی بات کریں اور اچھے ہندو ادا کرو تو یاد رکھو یاد رکھو اس کے بڑے فائدے اور ہمارے اخلاق اتنا استعمال کرتے تھے کہ میں آن میں کوئی فضور چیز نہ لکھی جائے تین قسم एक अच्छी ایک اچھی ایک एक اور ایک होगी والی ہوتی جس کو करने کر پاس کرنے والی لاگ یہ بھی بڑی لا کے بات ایک اچھی باتیں کرنا اور دوسری بری باتیں کرنا اور ना اچھی ہے نہ کرنے کے लिए لوگوں کے پاس بیٹھ گئے ٹائم پاس زمین پر لکیریں پار رہے تھے تھے تو کیا مرمند اللہ یہ بھی پوچھے گا وہ بیٹھے سبحان اللہ رحمد اللہ کہیں گے لکیریں جو کھینچ رہا تو اس نے کس نے ٹائم سو برباد کیا تھا کیا ہوتا ہوتا ہوتا بتا آج گئے میدان نے بھی دنیا میں سیکھ کر تم سے کیا تیرا فائدہ ہوا میرے بھائی کی نکی کہے ایک لمحہ بڑا ہے اگر آپ ان زبان سے حفاظت کر کے لگے اور ہمیشہ زبان سے اچھی بات کرے اس سے بڑا فائدہ ہے نمبر ایک میرے بھائی وجہ رکھو اسلام طرح سے کا بڑا حجاب ہے آگے تک والا والا ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے اللہ کے رام سب کرو اگر کوئی زیادہ مار نہیں ہے کدور سے بڑا ہی تینے کی سرکار ضرور کرو اللہ ہو کر اگر یہ بھی نہیں ملتا تو ہے ساتھ سن لو اب کلے کا دودھے گا اگر تم املوان کی اچھی بات ہو تمہاری تمام اچھی بات کا درجہ جاتا کتنا صدقہ حاصل کرو ادب تو تم اما ہو سن جمبر کو ہو بھی بن لو اگر انسان کی زبان کی راہ کر لے اور اپنی زبان کی اچھی باتیں کرنے لگے پورا پورے السان اور پورے جملے کلام سے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں تو اپنے کی اگر آپ کر لیں نہ ہو صرف اپنے زمان کی حفاظت کرنے کر اور اپنی زمان, کر زمان سے اچھی باتیں کرنے لگو اللہ تعالیٰ والا ہے سورہ حضا یا پورو رو ہے اللہ تعالیٰ کے کرو اور اگر تم اچھی باتیں کرنے لگو وہ پورو اگر تم اچھی باتیں کرنے ہو تو دادا کیا ہوگا یوز رہ تمہارے تمہارے اعمال میں تمہارے کبدار میں تمہارے کردار میں اگر تم سے اچھی باتیں رکھنے تو ہو تو تمہارے کار کردار میں اتنی برائی ہوں گی اللہ تعالیٰ تمہارے اچھی زبان کی برکت ہے تمام برائیوں کو مجھ سے یوز کرے گا انسان اچھی بات تو استعمال کرے یا جو ہمارا نمبر تین اللہ <سؤال> محمد ندی ہے اللہ کر سمے شاپ بناتے ہیں اگر تو اچھی بات کرو تیسرا فائدہ پہلا فائدہ یہ ہے صدقے کا جو معاملہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے دوسرے رقم آما رمو تمہارے سارے آمان نہمہ ساری برائی تم سے دور کر کے راستہ کھولے اور برائیوں کے سارے راستے بند کر گا اس کا فائدہ بہت بڑا ہے نہ وہاں اے سن اللہ چین کے سارے بڑے آلشان محل بن آئے ہیں اتنے خوبصورت اتنے آلشان اتنے بہترین سمگلے ہیں دن بار یہاں کی اگر اس کے اندر کسی کو سہل مل گیا اندر رہے گا تو باہر کی ساری چیزیں نظر آتی رہیں گی اور اگر باہر چلا گیا کتاب بھی دور چلا جائے لیکن اپنے محل کی تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتا ہوگا معلوم پڑتا ہے ہاں اس کے اندر موجود ہے نے کہا یا رسول اللہ لیکن آج ہی اتنا عالیشار محل اللہ تعالی کی پر نشیل کے لیے تیار کر رکھا ہے آج فرمایا اللہ نے کسی کے لیے کام نہیں کیا ہے یہ عالی شار محل کے لیے کلام وہ ہے رکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں تین تنظیموں میں ہم سندوں کو داخل کر دے نمبر ایک آج لمن احسن کلام جو مت رہے تو ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے اچھی بات کرنے والے کے لیے کیا بھی شاپ رہے تیار کیے گئے وارڈ نمبر نمبر دو کھانا کھلانے والے جب دنیا کے سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اس کے تحجد کی نماز رہا کرتا ہے اللہ سب تو بنا دے بڑا عظیم ترین بڑا یہ ہے میرے بھائی انسان ایک انسان اگر, اگر ہمیشہ اہتمام کرے کہ ہمیں ہمیشہ بات کرنی ہے بہترین بات کرنی ہے وہی بات زبان سے کرنی ہے تو اللہ قرآن کرنے والی ہو جو رسول رس گجرائے اپنی زبان سے ہمیں کوئی غلط بات نہیں کہنا ہے اگر زبان کے صحیح سے استعمال کا واقعے اور صحیح سے استعمال کرنے رہے تو اللہ لیے بہت ساری دنیا میں ریٹیوں کے کی رات میں انوار کر دیتے ہیں ہر وقت دنیا میں اس کا اچھا سچا اس کا ذکر ہے اور جاتی ہے. اس کا سواد کا بھی رہنا ہے شاجرة ذي القيمة أظلها طال وفروعها نبی آپ کو پتا ہے لوگوں کو بتائے وہ اچھی بات دبا سے کرتی ہے اس کی بر... اس کی مثال بات کی نہیں ہے اسی مثال ایک اچھے بہترین طرف سے ہے, سکے ہے. Ka, kale, tiyema, ایک طرف بہترین تھے ابرو جس کی جگہ بڑی مضبوط ہے وہ ہر ہاتھ لیکن اللہ اچھی بات کرنے والا ایسا ہے بات یہاں کر رہا ہے لیکن اللہ مطالعہ بات کو آسمانوں میں پھیلا ہوتا ہے ایسے کردے کے مالک ہے جس کے پل کا کوئی چیز نہیں ہے سال کے بارہ مہینے کی آپ تک وہ انسان کے منہ اچھی بات کرتی ہے اس کی مثال اللہ نے یہ دے رکھی ہے نمبر شیخ نمبر پانچ اچھے کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اے اپنے ساتھ بناتے ہیں یہ وعدہ ہے اگر ہماری زبان درست ہو جائے ہم اچھے کرمات کی سیوا کر دے دیں گے تو ہماری آپس میں محبت ہو جائے گی الفت ہو جائے گی ایک دوسرے سے ملنے والے بن جائیں گے دنوں کی نفرت اور نار کر دے کہ حیروام گا دونوں میں خبر گم اللہ کا میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کی آہستہ آہستہ چلتی ہے اور چلتے کرتے وہ منزل مزہ پہنچ جاتی ہے ایسے اور تم سے پڑھی جتنی امتیں ہلا چکی ہے ان کی بیماریاں شیوٹی کے نادر رہتی ہوئی اور چلی بھی تمہارے اندر پہنچ چکی ہے اللہ وسلم تب جب پڑھ گئے کی تمہارے اندر ہیں وہ کیا بیماریا آپ اپنے دوسرے سے حدت کرنے لگو گے اور آپ اپنے دوسرے سے نفرت کرنے لگو گے محبت ختم ہو جائے گی اس ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے دوسرے سے درد کرنے لگو گے یہ بیماریاں ہم کو نظر آ رہی ہے اور سن لوگ وہی اللہ آئے اور یہ بیماریاں دیت دینے والی ہیں. نہیں کو شیل دیتی ہیں. بلکہ یہ بیماریاں لڑائی کی، کی، کی، ہوتی کا پیدا ہوتی ہے یہ سب نہیں چیلتی بلکہ لوگوں سے چیز کو چھیل کے مراد کرتی دیت ختم ہو جاتا ہے ختم کر دینے والی ہے سن لو میری جان ہے لات جنت ہرتا اللہ نے جنت بنائی ہے جنگت میں نہیں سکتے جنت مومن نہ سو سکتے جب تک کہ تم موبائل بن رہا تو میرے ہرتا تھا اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اپنے محبت کے دوسرے سے نہ کرتے رہو ان بیٹھے ہم نہیں بتا سکتے ہمیں شرط ہے موہن بچے کے لیے شرط ہے کہ وہ بھی اپنے ماہ موبن بھائی کرنا ہو جائے ہمارا دلو تمہارا ہمارا شہید کیا میں تم کو چیز بناؤں کہ اگر ابھی ایک چیز دور کرنے لگا ہمارے آپس میں محبت پیدا کر دے ایک بات ربر کرنے لگو اس سے اباوت نفرت سب ختم ہو جائے گی اور تم آپس میں محبت کرنے لگو گے سارے کرنے کا بڑا آیا سولہ وہ بہت سی چیز ہے یہ چیز ہیں جس سے ہم آپس سے محبت کرنے لگیں گے آپ نے شاپ منایا مودی کے زبان سے جو سننے اچھے لگے ان میں تو بہترین کرنا کیا ہے اخترامو ارے کو ساتھ ندی کی ساری کی کی کرنے کا ساری سنتیں ہمارے اندر آ گئے محمد ہم گیلے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو پارا تیرے سے ضرور ہے نبی کے سن میں رمن کا اللہ تعالی ہمارے ہم کو ہمیں جو بیمار ہیں ان تمام بیمار بھائیوں کو شکایت کرنا اور جو بھائی ہمارے وبار کا شکی اللہ تعالی تمام والے مومین اور ممراد کے مفرہ کو بخش کر دے ایران میرے بہت کو ادا کرا دے پریشان ہال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے ایران دن ہم مسلمانوں کی مدد نہ ہمارے تمام د الله المؤمنين والمسلمين والمسلمات الله تكررج منين وال الكاء ورز مدين وال المسلات با الله كم في الله إن الله جوا بالعد ححان وإ الطاج للفررب ها ح الفعشال و القري والبكي يت ع فروز ف الله يتككم والتوه السري لكم وجب الله حاللى عكبر